الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى جوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسلون ما أمر الله به أن يغسل محترم حضرات ديني في أيها الأردوستو آج خطبے کا موضوع جو ہے اسی کی مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورت ال کی سل رحمی سل رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے اپنے رشتے داروں کو فائدہ پہنچائے اپنے رشتے اپنے قرابت کو اپنے ذات سے اپنی صلاحیت سے اپنے مال سے اپنی قوت اور طاقت اپنے علم اپنے رائے اور مشورے سے ان کو فائدہ پہنچائے ان کے دکھ درد میں کام آئے یہی سب سے بڑی سل رحمی ہے اسلام میں سل رحمی کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے سل رحمی کو ایمان کی علامت کرا دی ہے ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے نماز روزے کی پابندی کرتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ بھی ہے انسان رشتہ داروں کے ساتھ سل رحمی کرے نبی علیہ صلاط اسلام کی مشہور حدیث آپ نے ارشاد نمایا من کان منکم یؤمن یوک والیوم بل بلآخر ہلوک میرے امت کے لوگوں کرما پہنے والے مسلمانوں امتی تم میں سے جو انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات پر یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے زندگی کے ایک ایک لمحے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے اور اس چیز کا خوف و ڈر ہے فل یو کریم دے تو چاہیے کہ رحمی کرے منکارآخر فلیہ سل رحم وہ میں سے جو انسان اللہ کر اور پر اور میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو سل رحمی کرے سیل رحمی میں کبھی کوتا ہی نہ کرے نمبر دو اللہ رب العالمین پرانے پاک کے اندر شیل رحمی بگاڑ پیدا کرنے والوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے اور ایسے لوگوں کے جس کو دنیا اور آفرت میں دونوں جہاں کے اندر عذاب دردناک آزاب اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے رب العالمی نے شاخ فنوایا وقت ادو نبی والر تم لوگ اللہ تعالی سے کرو اور اسی طرح سے اپنے رشتے ناتے میں بگاڑ پیدا کرنے اور کشیدگی پیدا کرنے سے بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے کہ ایسی چیز قطع رحمی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے لیے بچنا بے انتہا ضروری ہے نبیہ نمبر تین اللہ رب العالمین نے سر رحمی کو افضل ایمان اور افضل العمال کرا دیا ہے مشہور صحابی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی الحسرا شان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علام افضل آپ نے تو بہت نیک اعمال ہمیں بتا دیے ہیں ایمان سے لے کر کے راستے میں گری پڑی چیز کے ہٹانے تک آپ نے اتنے زیادہ نیک اعمال بتا دیے ہیں لیکن ایل المال افضل جن اعمال سے آپ نے دعوت دی تجیرت بیان کی ہے ان میں سب سے افضل عمل کیا ہے آپ فرمایا سب سے بڑا عمل ہے ایمان باللہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا توحید پر قائم رہنا صر کو بلاس سے بچنا یہ سب سے بڑا عمل ہے پھر پوچھا گیا یارسول ایمان باللہ توحید کے بعد آپ بتائیے سب سے محبوب عمل کیا ہے آب فرمایا سیرحیم ایمان باللہ کے بعد فرائض کی پابندی کے بعد سب سے بڑا عمل سیر رحمی کرنا ہے یہ سب سے افضل العمال ہے انسان چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں بہت بڑے عجر سواد اور نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے سلے رحمی کی برکت سے اس کے اور فرمایا آج دوستو ایک ایسے زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں سلے رحمی بہت ہی آسان ہو چکی ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ سل رحمی کے لیے انسان کو رشتے دار کہاں جانا پڑتا تھا پھر اس کے بعد دنیا ترقی تھی تو لیٹر بھیجنا پڑتا تھا سل رحمی کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے خوش اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس دکھ کام آنے کی اپنے ذات سے خوشخبری لینے کے لیے پھر آج ایک ایسا زمانہ آیا کہ آج پورے رشتے دار پوری کائنات آپ کی آپ کے موبائل میں آ چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے آج دنیا کی کون سی نیکی ہے جو آپ موبائل کے ذریعے نہ کر سکتے ہو اگر ماں باپ کو پیسہ پہنچا رشتے داروں کو مالی مدد کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے پیسہ بھیجیں اپنے نیٹ کے ذریعے ان کی خبر گیری کریں اور اگر آپ چاہیں تو دل بھر میں دس مرتبہ رشتہ داروں سے اپنے ماں باپ کو ٹیلی فون کر کے ان کے حالات پوچھیں ان کی خیریت پوچھیں ان کا دل خوش ہو جائے تو آج سلے رحمی بہت آسان ہو گئی ہے دوستو ہمیں ضرورت ہے سلے رحمی کرنے کی اسی طرح سے سلے رحمی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور نبی علیہ اللہ نے حکم دیا ہے آگے فرمایا بلو ارحم و سلام اے لوگ سلے رحمی مال سے سرے کر کے ساری چیزیں ہیں سب سے کم درجے کا سلے رحمی جو ہے وہ یہ ہے بلو اور حامک سنا کم سے کم سلام کر کے میٹھی باتیں کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلے رحمی کو تازہ کرتے رہو نہ مال ہے نہ دولت ہے صرف ورح بلو اور حامکرو ش سلام کر کے خیریت پوچھو مسکراتے ہی چہرے سے اے ان, کا ان کا استقبال کر لو ان سے چند باتیں میٹھی بیٹھی کر لو یہ بھی سل رحمی کا سب سے ادنا درجہ ہے آپ نے ساتھ مانا بلو اور دوستو سل رحمی کے معاملے میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اپنے اہل ویال کے ساتھ بیٹھیں تو اپنے خاندان کا تعارف کروائیں بیٹے فلا انسان اس کے دادا تمہارے دادا بھائی تھے آدمی وہ اپنے قبیلے کا ہے اپنی برادری کا ہے اپنے رشتے کا ہے رشتے داروں کا حسب نصب بیان کرتے رہیں اپنے خونی رشتے کو اپنی اولاد کو یاد دلاتے رہے آپ میرے ساتھ نمایاں من تم کئی تسلو ارحان تم او کما تارا رہے اے لوگ اپنے رشتے ناطے کے سلسلے کو حسب نصب کو اپنی اولاد کے سامنے بیان کرو تاکہ سلے رحمی کرنے کا جذبہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سلے رحمی کرنے والا بنائے اپنے اہل بیان اپنے دو, اپنے رشتے دار چاہے دور کون قریب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ خوشر سلوپ اور اچھے رویے کی توفیق نصیب فرمائی اکولم واسط اللہ من کل الحمد اللہ وقفا وسلام اللہ اما میرے بھائی اور دوستو شیر رحمی ایک تو اجر و ثواب کا باعث ہے اللہ کے علا کا باعث ہے اور نمبر دو ہمیں اور بہت سارے فوائد ہیں دنیا میں بھی, بھی جس میں نبی علیہ اللہ شام کے مشہور حدیث آمر سات ہمارا رہو سدا رہی ومر ہی, فی اے, اے, فی عمر ہی علیہ اے لوگو تم میں سے جو انسان دو بڑی عظیم ترین نعمتیں چاہتا ہے نمبر ایک اس کے کاروبار میں اس کے ماں میں آمدنی میں اللہ تعالیٰ برکت دے اس کی روزی روٹی میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے تو اللہ رسول نے فرمایا اس کا سب سے بڑا راستہ ہے سیلے رحمی کرنا نمبر دو تم میں سے جو انسان چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے زندگی میں نیکیاں زیادہ کر لے حج کر لے عمرہ کر لے بہت ساری عبادات اور نیکیاں کر لے اللہ رب العن سے اگر وہ چاہتا ہے تو ضروری ہے کسی لے رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں نبی علیہ السلط و کے سامنے حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ الجنہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے آپ نے ساتھ روانا میاں ایسا عمل تو سب سے بڑا یہ ہے کہ تم سلیل ارحم رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے والے بن جاؤ اللہ بغیر حساب کتاب مجھے دنک میں داخل کر دے گا اور بڑا فائدہ نبی علیہ رہینے کو یبا آئے اور آپ نے آنے کے بعد سب سے بڑا پہلا خطبہ جو آپ نے دیا عبداللہ سلام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ رسول اٹھنی بہ سوار پورے مدینے کے لوگ آپ کے دیدار کے لیے بے قرار پریشان کھڑے انتظار کر رہے تھے آپ نے اوٹنی پر کھڑے ہو کر سوار دی. خطاب کیا ایو الناس شیرولا ایس ابس السلام وارکم التحان وسل ارح وسلو بلّا سنیا ست خلجنت بے اے ایمان والو اگر چاہتے ہو تم بے سلامتی کے ساتھ بڑے عزت کے ساتھ بغیر کسی عذاب کے جنت میں چلے جاؤ تو چار نیکیاں کرنا نمبر ایک اب سلام, آپ آپس سلام کرو نمبر دو وہ آطحم التحام کھانا کھلاؤ نمبر تین وہ سیل الرحام رشتے داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ رحمی کرنا اور ہر رشتہ دار کے ساتھ بڑھائی کرنا نمبر چار وہ سلو بلینی اور جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے تو اٹھ کر کے تحج کی نماز پڑھنا بڑی عزت کے ساتھ میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے نصیب فرمائے الہ جس ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس اللہ اور ان کے اصحاب و امان جو ہے اللہ صحت و رافیت نشیح فرما ہر بلا آفت سے ان کو بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں شارخہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اور ان کے امان و انصار کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے الحان ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کھا ہے امت کی بھلا ہے کام اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے لائن کے ہاتھوں کو روک لے جس میں اے اے تیری, ہے، تیری ناراضگی ہے, تیرا ہے اور امت اور ملت امت اور ملت کی بھلائی خسارا ہے اور ملک اور وطن کی تباہی ہو ایسے تمام عام سے لائن کے ہاتھوں کو روک لے لال مین اس ملک کو امن و امان کا گہوارا بنا دی دنیا میں جتنے مسلمان مالک ہیں سب میں اللہ تعالی امن و امان پیدا کر دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اللہ تعالی بچے وہاں کے بچنے والے مسلمانوں کی عصت عفت عصمت کے اللہ تعالی حفاظت فرما اللہم اسکنا الغیسہ اللہم اسکنا الغیسہ اللہم اسکنا الغیسہ اللہ اقول قولی حادا ما سفر اللہ من کل جب معتو بے لئی عباد اللہ رحمق اللہ ان اللہ, اللہ یعبر بالعدل و نحسان ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بے لائک کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے